زندگی میں کچھ بھی حاصل کر لینا آسان نہیں ہوتا جو چیز اس مریل کے پاس تھی اب وہ کہیں اور جا چکی تھی سڑک پر چلتے چلتے وہ رک گئی کیا یہ ضروری ہے کہ میں اس سارے مسئلے میں پس اس نے خود سے کہا وہ پریشان ہو چکی تھی نہیں یہ ضروری نہیں ہے لیکن انسانیت بھی کوئی چیز ہوتی ہے اس سے کہا کیا کہ ساری انسانیت میرے اندر ہی چوکڑی مار کے بیٹھ گئی ہے باقی لوگوں نے اپنے دل کے فرش بے رحمی کے پیٹرول سے دھلوا لیے ہیں اس بار ٹیولپ خاموش رہا لیکن چلتے چلتے وہ گر گئی کیسے اس کے تسمے کھل چکے تھے اور وہ اس کے اپنے ہی پیروں تلے آ گئے تھے اسے جھٹکا لگا اور وہ منہ کے بل گر گئی ناک سے خون نکلنے لگا تھا ہاتھ بڑھا کر ایک بڑھی عورت نے اسے اٹھایا اور اپنا پاؤچ اپنے پاؤچ میں سے گلابی رومال نکال کر اس کا خون صاف کرنے لگی تم اکیلے انسانیت کی ٹھیک نہیں بچی تھی ٹیپ نے تنزیہ کہا بیٹا دھیان سے چلتے ہیں اور اس آکسیجن کے آلے دل کی دھڑکن کو تھوڑی دیر کے لیے جیب میں رکھ لیتے ہیں گلابی رومال دینے والی نے کہا آکسیجن کے آلے دل کی دھڑکن فون کو جیب میں رکھ کر وہ تیز تیز قدم اٹھاتی ابو بکر کے پاس پہنچی دیکھو وہ کتاب اس کے لینڈ لیڈی کے پاس ہے جس کا سامان ٹیلر چو, چوری کر کے بیچ کر کھا چکی ہے اب باقی کا کام تم کرو اس کے پاس جاؤ اس کی منتیں کرو وہ ٹیلر کے سامان سے, سے تمہاری کتاب نکال کر تمہیں دے دیں میں منت کس منہ سے کروں گا میرے منہ میں تو زبان ہی نہیں ہے اس نے بڑی معصومیت سے کہا اوف میں تو بھور ہی گئی تھی سر کھجایا تم نے اتنی معلومات بھی حاصل کر لی ہے یہ بھی بہت ہے ابو بکر نے اس کا حوصلہ بڑھایا مکھن نہ لگاؤ بہتر ہے کہ تم مجھے کچھ رشوت لگا دو اس نے جل کر کہا تو ابو بکر کر ہنسنے لگا اگلے دن وہ لینڈ لیڈی سے ملنے کے لیے چلی گئی اس کے گھر کے باہر ایک چھوٹا سا نوٹ چپکا ہوا تھا کہ کرایہ کے لیے کمرہ دستیاب ہے اس نے وہ نوٹ پڑا اور اندر چلی گئی اس کا خیال تھا کہ محنت سماج سے کام بننے والا نہیں ہے کرایہ دار بن کر ہی کوئی کام دکھانا ہوگا تم نے شاید وہ نوٹ غور سے نہیں پڑا میں نے لکھا کرایہ کے لیے کمرہ خالی ہے صرف لڑکوں کے لیے وہ بے زاری سے بولی اس سے پہلے اس سے پہلے گہری نظر سے جائزہ لے چکی تھی اچھا میں پوری کوشش کروں گی کسی لڑکے سے کم نہ رہوں میرا مطلب میں اپنا رویہ مردانہ رکھوں گی وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی مردانہ رویہ تم زنانی ہو گئے مردانہ رویہ کیسے رکھ سکتی ہو میرا اس لیے لڑکے کو کرایہ دار بنانا چاہتی ہیں تاکہ وہ آپ کے اسٹور کی چیزیں نہ بیچے اس کے کان کھڑے ہو گئے کیا کہا تم نے چیزیں تمہیں کیسے پتا کہ میرے گھر کی چیزیں اس اپنی زبان کاٹی وہ دراصل میں وہ میں پہلے بھی تین چار گھر دیکھ چکی ہوں ایک لینڈ لیڈی بتا رہی تھی کہ یونیورسٹی کی لڑکیاں بہت تنگ کرتی ہیں میک اپ چورا لیتی ہیں کھانے پینے کی چیزیں اٹھا لیتی ہیں ایک لڑکی اس کی دادی کا شاد اس کی دادی کی شال اٹھا کر لے گئی تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ لڑکیاں یہ سب کرتی ہیں اس لیے انہیں کوئی نہیں رکھنا چاہتا اچھا باقی ایک کے ساتھ بھی یہی کرتی ہیں لڑکیاں ان کے زخموں پہ شاید تھوڑا سا مرہم لگ گیا تھا لیکن میں ایسی نہیں ہوں آپ کو مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی انفیکٹ میں آپ کے گھر کے کاموں میں مدد کروا دیا کروں گی اور پھر گھر کا سفایا بھی کر دیا کروں گی لینڈ ریڈی نے جل بھون کر کہا ان کا منہ بن گیا اس کا منہ بن گیا ہر انسان ایک جیسا نہیں ہوتا میڈم ہر انسان نے منہ بر نہیں لکھا ہوتا کہ وہ چور اچکا نہیں ہے آپ میری بےزتی کر رہی ہیں بے شک تھوڑی سی اور کر لیں لیکن مجھے رہنے کے لیے جگہ دے دیں میرے ایگزام شروع ہونے والے ہیں اور برف باری میں تو بہت زیادہ ہو رہی ہے مجھے تہخانے میں بہت سکون ملے گا مجھے تہخانوں میں رہنے کی بہت اچھی پریکٹس ہے پورے پندرہ سال رہی ہوں تمہیں کیسے پتا کہ میرے گھر میں ایک تہخانہ ہے اور میں وہی کرایے پہ دینے والی ہوں وہ ہر گھر میں تہخانہ ہوتا ہے نا اس کے حل میں پندا پڑا نہیں ہمارے پڑوس کے کسی گھر میں نہیں ہے میں شکاگو میں رہتی ہوں نا تو شکاگو میں مشہور ہے کہ نیو کے ہر گھر میں ایک ٹہخانہ ہوتا ہے بس اسی لیے اور کیا کیا مشہور ہے شکاگو میں لینڈ لیڈی نے شوقی نظروں سے اسے دیکھا یہی کہ نیو یارک کی عورتیں سلی شعار اور خوش گفتار ہوتی ہیں خوبصورت اور نازک سی اس نے منہ بنا کر کہا لیکن میں تو موٹی ہوں لینڈ لیڈی کی نظروں کی مشکوکیت کم ہی نہیں ہو رہی تھی خوبصورت اور نازک جذبات کی حامل اس نے فقرہ اول بدل کر لینڈ لیڈی کے سپرد کر دیا اسے تہخانہ دے دیا گیا جہاں ایک ادھا سنگل بیڈ تھا کونے میں ایک لکھنے پڑھنے کی میز اور اس پر ایک لیمپ وہ اپنا سجا سجایا اپارٹمنٹ چھوڑ کر اس چھوٹے سے تہخانے میں آ چکی تھی انسان کا ماضی گھوم پھر کر اس کے سامنے ہی آ جاتا ہے وہاں کوئی اور سامان موجود نہیں تھا فی الحال وہ گھر میں گھوم پھر کے ڈائری نہیں ڈھونڈ سکتی تھی لینڈ لیڈی اس پر کڑی نظر رکھی تھی پہلے اسے اپنا اعتماد بحال کرنا تھا پھر لینڈ لیڈی سے بات کرنی تھی آپ کا گھر بہت صاف ستھرا ہے کوئی کارٹ کباڑ وغیرہ نہیں ہے اس نے ایک دن ایسے بھی بات شروع کی لینڈ لیڈی نے ایک آسی بھری بہت خوش تھا سب چلا گیا کہاں اس کی نظروں کے سامنے گھوم گیا چور کے ہاتھوں چور بازار دکھ ہوا میری سالگرہ پاپا نے مجھے ایک لیمپ گفٹ کیا تھا ہاتھی کی کھال کا تھا بہت پیارا اور نازک سا تھا ہاتھی کی کھال اور نازک کے منہ پسل گیا تم کیا جانو اتنا ہی پیارا تھا تو وہ لہم اسے میں کارٹ کے میں کیوں پھیکا ہوا تھا سنبھال کر رکھتی نا وہ آہیں بڑھتے بڑھتے چوک گئیں تمہیں کیسے پتا کہ وہ تخانے کے کاٹ کا پڑا ہوا تھا اس کا نیچے کا سانس نیچے اور اوپر کا اتنا اوپر رہ گیا کہ وہ سیدھے سیدھے اوپر نکل سکتی تھی میرا اندازہ ہے جب, جب سے تم آئی ہو تمہارے سارے اندازے بالکل ٹھیک ثابت ہو رہے ہیں کون ہو تم وہ رگڑنے لگی میری ماں کے پاس میرے نانا کا خرگوش کی था کا وہ میری ماں نے میں رکھا ہوا تھا ماں سے ایک بار پوچھا کہ وہ اسے ایسے چھپا کر کیوں رکھتی ऐसे تو انہوں نے کہا کہ جب میری نظر اس پر پڑتی ہے تو مجھے تمہارے نانا یاد آتے ہیں بس اسی لیے وہ میں نے سوچا ہر عورت ایک جیسا ہی سوچتی ہے آپ نے بھی اسی لیے اسے اسے گہری آہ بھری. ہاں. عورت کا ایک ہی غم ہے مجھے اسے دیکھ کر پاپا یاد آتے تھے میں نے اسے اچھی طرح سے پیک کر کے نیچے رکھا ہوا تھا لیکن اگر کہیں سے مل جائے تو میں اسے اپنی نظروں کے سامنے رکھوں گی کاش کے وہ مجھے مل جائے وہ علیزہ کو مل چکا تھا ٹیولیپ پر ایک چھوپ پڑا ہوا تھا پورے ستر ڈالر کا تھا وہ ابو بکر کے ساتھ گئی اور لیم خرید کر لے آئی پھر لا لینڈ لیڈی کو دیا اور کہا کہ ایسے ہی چلتے چلتے یہ پسند آ گیا تھا تو سوچا کہ آپ کے لیے لے لوں لینڈ لیڈی تو سانس لینا ہی بھول گئی تھی پھر وہ رونے لگی یہ تو میرے پاپا والا ہے اسے اٹھا کر نشانیاں چیک کرنے کے بعد وہ سسکتے ہوئے کہنے لگی علیزہ نے مسکراہٹ دبائی اچھا کیا واقعی کیا حسین اتفاق ہے اب وہ دیر تک اسے سینے سے لگا کر روتی رہی علیزہ کو دادی کے کوشن بھی نظر آئے تھے لیکن وہ کچھ زیادہ ہی مہنگے تھے وہ اتنا کچھ افورڈ نہیں کر سکتی تھی یہ پیسے بھی ابو بکر نے دیئے تھے لین لیڈی کچھ اتنی خوش تھی کہ اسے رات کے کھانے کی دعوت دے ڈالی وہ ایک لڑکی آپ کی کرایہ تھی ٹیلر نام تھا اس کا وہ اس کا سامان آپ نے رکھا ہوا ہے پلیز وہ دے دیں اس سامان میں اس کے فادر کی کچھ تصویریں ہیں اور کچھ پرانی یادیں. تو کھانا کھانے کے بعد اس نے بات شروع کی تو تم اس چورنی کی فرینڈ ہو تو میں اس نے بھیجا تھا لینڈ لیڈی کا موڈ بگڑ گیا نہیں, نہیں میں اس کی فرینڈ نہیں ہوں لیکن بس اتنا جانتی ہوں کہ وہ اپنے سامان کے لیے پریشان ہے بس میرا دل اس کے آنکھ آنسو دیکھ کر نرم پڑ گیا میں دوسروں کو درد محسوس کرنے والی لڑکی ہوں کسی کو روتا نہیں دیکھ سکتی میں نے سوچا کہ آپ سے بات کر کے دیکھوں آپ جیسی رحم دل رحم دل خاتون نے اسے بے رحمی سے گھورا تمہیں اس نے بھیجا ہے نا یہ لیمپ بھی اس نے دیا ہوگا یعنی میری چیزیں اس نے چھپا کر رکھی ہوئی تھی میری دادی کا ڈریس بھی اسی کے پاس ہوگا کہانی الٹی پڑ گئی تھی دادی کا ڈریس کیچی اور سوئی دھاگے سے ہو کر کٹ پیٹ چکا تھا اس نے جلدی سے دکان کے رسید نکال کر انہیں دکھائی یہ دیکھیں لیمپ میں آج خرید کر لائی ہوں آپ دکان میں بھی جا کے پوچھ سکتی ہیں ورنہ فون کر کے پوچھ لے پورے ستر ڈالر کا آیا ہے لینڈ لیڈی نے دکان پر فون کیا پھر کہیں جا کر اس کا غصہ ٹھنڈا ہوا اور وہ اسے اپنے ساتھ لے کر ایک لکڑی کی الماری کے پاس آئی لاک کھولا اور سامان کی طرف اشارہ کیا میں غصے میں تھی تو میں نے بھی اس کا سامان بیچ دیا بس یہ تھوڑا بہت بچا ہے کسی نے خریدا ہی نہیں وہ ہکا بکا کھڑی کی کھڑی رہ گئی ایک پرانا کمبل کچھ عمر رسیدہ غم زدہ سویٹر کچھ ٹوٹے پوٹے مگ وغیرہ بس ڈائری کہاں ہے وہ چلا اٹھی تھی اس کا رنگ زد پڑ چکا تھا ڈائری وہ یاد کرنے لگی اس چورنی کے بعد ایک لڑکا کرایہ دار کر رہا تھا یہاں میں نے اسے چوری کے باکس دکھائے تھے کہ جس کی ضرور... چورنی کے باکس دکھائے تھی کہ جس کی ضرورت ہے وہ آدھی قیمت پہ لے لے اس نے پانچ چھ باکس لے لی تھی کوئی ڈائری بھی تھی ان میں وہ پوچھ رہی تھی وہ اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی اس کا دل چاہا کہ ہاتھی کی کھال سے بنے لیم کو اٹھا کر اپنے اور لینڈ لیڈی کے سر پر دے مارے بہت دنوں سے بیل دی تھی شاید اس کا سر کچھ زیادہ ہی زور سے بیل اور دیوار سے ٹکرا گیا تھا تم مجھے بلا لیتے میں آ جاتی اس کی حالت دیکھ کر اسے افسوس سا ہوا ماما نے کہا کہ مجھے چلنا پھرنا چاہیے اس نے نظریں کر کہا تو تم بس واک کرنے کے خیال سے آئے ہو اس کی بیس ذرا سے جذبات پر پانی پڑ گیا تھا وہ اپارٹمنٹ کے واحد کھڑکی میں سے پورا سر اور آدھا دھڑ نکال کے باہر دیکھنے لگا تھا ہاں وہی سے کہا کھڑکی کے باہر سر نکالو دھڑ نہیں نیچے گر گرا گئے تو کون اٹھائے گا تمہیں سب اس وقت اپنی اپنی جاب پر ہوتے ہیں اتنی اونچائی سے گرنے پر انسان نیچے نہیں اوپر جاتا ہے سر کو کھڑکی سے باہر رکھتے ہوئے اس نے مڑ کر اسے دیکھا اور جی دیا. پھر وہ کھڑکی رکھی پہ بیٹھ کے جھلا جھولنے لگا بالکل بچوں کی طرح جیسے وہ کبھی راک چیئر پہ بیٹھا ہی نہ ہو اچھا لگ رہا ہے, یہاں پر آ کر. یہاں شور بہت ہے تمہارا گھر بھی اچھا ہے چھوٹا سا لڑبا شروع بھی نہیں ہوتا اور ختم ہو جاتا ہے ایسے اپارٹمنٹ کو کیا کہتے ہیں میکرو اپارٹمنٹ تم تو واقعی بہت हो भाई یہ راکنگ چیئر کتنے کی لیے غائب سی ہو گئی وہ سوری کہنے ہی والی تھی کہ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور گردن کو سیدھا کر کے باہر کی طرف جانے لگا اس کی چال میں اتنی تیزی تھی کہ وہ بھی تیزی سے اس کی سمت لپ کی اور اس کے منہ کے سامنے جا کر کڑی ہو گئی زیادہ فاصلہ نہیں رہا تھا دونوں میں پیچھے کچن کاؤنٹر تھا آگے سوفا گھر چھوٹا تھا آئی ایم سوری میں مزاق کر رہی تھی کوئی اتنا قریب ہو کر ایسے سوری کہے تو وہ جو دل میں ہوتا ہے نا اس کے آس پاس گھنٹیاں بجنے لگتی ہیں ابو بکر ہنس دیا اور پہلے دایا پیر پیچھے کیا پھر مائیں کو بھی شرم دلائی اور ایک قلم دور ہٹ کر کھڑا ہو گیا چھوٹے گھر اس لیے بھی اچھے ہوتے ہیں اور میں بھی مزاق میں ہی جا رہا تھا ماما کہتی ہے بے وقوفوں کی باتوں کا برا نہیں مانتے بلکہ ہاتھ سے مار لیتے ہیں گھومنے چلے اس نے ایک چٹکی بجا کر جیسے کھڑکی سے شام تک دونوں ادھر ادھر گھومتے پھرتے ایک پارک میں بیٹھ کر آئس کریم کھائی وہ خود بھی کھاتی رہی اور اسپون سے اسے بھی کھلاتی رہی ٹو سے اس کا منہ صاف کرتی رہی جب اس کا ہاتھ تھک گیا تو اس نے اس کی باقی مائندہ آئس کریم خود کھا لی میرے آنے سے پہلے تمہاری زندگی بڑی بے رنگ سے ہوگی نا ہے نا وہ ایک جھولے پہ بیٹھ کر گول گول گھوم رہی تھی تمہارے آنے سے پہلے میری زندگی بلیک اینڈ وائٹ تھی اب صرف بلیک ہی بلیک ہے وہ بھی ویسے ہی جھولے پہ بیٹھ کر گھوم رہا تھا تم نہ شکرے ہو اسی لیے تمہاری کتاب تو میں نہیں مل رہی اب وہ کسی اور کے پاس جا چکی ہے وہ جس کے پاس بھی جائے تم اس کے پاس جاؤ اسے میرے پاس واپس لاؤ ورنہ میرے علاج کا خرچہ تم برداشت کرو ہے تمہارے پاس اتنے پیسے ہاں میرے پاس بہت کچھ ہے تین فرینڈ کو لون واپس کرنا ہے اس کی رسیدیں میرے پاس لانڈری کا بل نیکسٹ منتھ کی گراہی کی فکر اور تیسرے جل کر کہا تو وہ بے سخت ہنس دیا اب وہ دونوں روڈ ریسٹورینٹ میں بیٹھے پیزا کھا رہے تھے تو بس پھر پوری جان لگا دو میری ڈائری واپس لے لو تم میری جان ویسے ہی نکال لو نا اور بات سنو تمہیں کیسے یقین ہے کہ وہ ڈائری میں چھپے تو ضرور کامیاب ہوگی اور تمہیں بہت سارا پیسہ مل جائے گا اس کے چہرے کے مسکراہٹ غائب ہو گئی وہ سنجیدہ ہو گیا علیزہ مجھے زندگی میں کوئی آدھ یقین تو اپنے پاس رکھنا ہی ہوگا نا میں ٹھیک ہو جاؤں گا میری کتاب کامیاب رہے گی اگر یہ دو یقین میرے پاس نہیں ہوں گے تو اور کیا بچے گا میں تو بالکل خالی ہاتھ رہ جاؤں گا پھر میرے لیے ایک بھی دن زندہ رہنا مشکل ہو جائے گا وہ ٹھیک کہہ رہا وہ اسے سمجھ نہیں پا رہی تھی وہ یہ جانتی ہی نہیں تھی کہ وہ کسی بند گار میں کھڑا ہوا ہے وہ یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ ایک مضبوط اونچے لمبے جوان انسان کو جب اس جیسا انسان چمچ بڑھا کر آئس کریم کھلاتا ہے تو وہ کتنا انکمفرٹیبل فیل کرتا ہے اسی لیے ایسا شخص میں بند رہتا ہے وہ لوگوں کو یہ نہیں بتانا چاہتا کہ دیکھو میں تمہاری طرح نارمل نہیں ہوں تمہیں میرے منہ میں نوالے بھی ڈالنے پڑتے ہیں اور میرا منہ بھی نو... پوچھنا پڑتا ہے تم ٹھیک بھی ہو جاؤ گے اور کتاب بھی کامیاب رہے گی انشاء اس نے پورے یقین سے کہا میں تمہیں اچھا لگتا ہوں اس نے ٹھولی پر ابو بکر کا سوال پڑھا تو ٹیولی فولڈ کر دیا اور مسکرا کر ابو بکر کی طرف دیکھا کم بولا کرو اور زیادہ سنا کرو سمجھے اور اب اٹھو پیسے ویسے تم ساتھ لائے نہیں تھے اور آ تھے سیر کرنے پورے پندرہ ڈالر کے پڑے ہو تم مجھے کتاب کامیاب ہو جائے تو کچھ میرا بھی حساب کتاب کر دینا پلیز اٹھ جاؤ اب وہ کرسی سے اٹھ کر اسے چار کلم آگے جا چکی تھی وہی بیٹھ کر اسے دیکھ رہا تھا اس کی آنکھوں میں مسکراہٹ تھی ٹیولپ کھولتی تو دیکھ لیتی مشرق کی چھوٹا سا دل بنا ہوا تھا اس نے حیرت سے دل کو دیکھا پھر آنکھیں مسلی ٹیولپ بلینک تھا تو پھر کیا دل اس کی آنکھوں میں بنا ہوا تھا جو اسے ہر جگہ نظر آ رہا تھا ہاں کیونکہ ٹیول عشق محبت کے کاموں میں نہیں پڑتا وہ جانتا ہے کہ جو ان کاموں میں پڑ گیا وہ کسی کام کا نہیں رہتا اور ابھی اسے بہت بہت لوگوں کے بہت سے کام کرنے تھے لینڈ لیڈی سے اسے, اسے اس لڑکی کی ایک تصویر اور فون نمبر مل گیا تھا اس نے فون کیا تھا فون بند ملا شاید وہ نمبر بدل چکا تھا سوشل سائٹس پر ڈھونڈا تو وہاں بھی نہیں ملا وہ ملک سے باہر ہو سکتا تھا یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اس نے غلطی سے ڈائری لے لی ہو پھر بعد میں غیر دلچسپی سے یہاں وہاں پھینک دیا ہو بلکہ ضائع ہی کر دیا ہو خاموش تھا ابو بکر بھی چپ چپ رہتا تھا تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیتے ہیں کہ ہمیں وہ ڈائری نہیں ملتی تو پھینک ابو بکر اس سے ملنے یونیورسٹی آیا تھا لنچ کے بعد واک کرتے ہوئے اس نے اس سے پوچھا تھا تمہیں برا لگا جواب میں وہ خاموش رہا تھا اس نے پوچھا نہیں تم ڈائری کے خیال کو دل سے نہیں نکال سکتے وہ ڈائری تمہاری کل متا نہیں ہے وہ بس تمہاری ایک کوشش ہے انسان کا سب کچھ تباہ ہو جائے تو وہ بہت کچھ سلامت رہتا ہے اس کی ہمت اور آگے بڑھنے کا جذبہ نارمل لوگوں کے لیے ایسی باتیں کرنا بہت آسان ہوتا ہے اب نارمل صرف وہی نہیں ہوتا ابو بکر جس میں جسمانی نقائص ہوں تمہیں کیا لگتا ہے کہ زندگی کی جنگ صرف تمہارے لیے مشکل ہے کیا یہ مجھ جیسے چلو مجھے چھوڑو کیا یہ دوسرے مکمل انسانوں کے لیے آسان ہے غربت کی چکی میں پیسنے والا ہر وہ انسان جو رات دن جان توڑ محنت کرتا ہے پھر بھی اسے دو وقت کی پیٹ بھر روٹی نصیب نہیں ہوتی کیا وہ اب نارمل زندگی نہیں گزار رہا ملک سے بدر ہوئے سارے فوجی جو کیمپوں میں پڑے ہوئے ہیں اور جو صرف یہ چاہتے ہیں کہ ان کے ملک میں خانہ جنگی تھم جائے اور وہ واپس اپنے گھروں کو چلے جائیں کیا وہ اب نارمل زندگی نہیں گزار رہے جو بچے یتیم ہو چکے ہیں جن میں جن نامولود بچوں کی مائیں مر چکی ہیں جن کے سروں پر سائیبان نہیں جن کا کوئی سہارا نہیں جو سالوں سے مہلک بیماریوں سے لڑ رہے ہیں کیا وہ اب نارمل زندگی نہیں گزارتے تمہیں کیا لگتا ہے گونگا بہرا اندھا یا ہاتھوں سے معذور ہونا ہی اب نارمل ہونا ہوتا ہے ہم سب انسانوں کی زندگیاں کہیں نہ کہیں سے نامکمل ہیں لیکن ہاں جہاں بہت سی کمیاں ہوتی ہیں وہاں بہت کچھ موجود بھی ہوتا ہے ابوبکر ایک ٹک اس کی شکل دیکھ رہا تھا۔ دونوں چلتے چلتے رک چکے تھے۔ تم گونگے بہرے نہیں ہو بلکہ چند وجوہات کی بنا پر تم صرف بول نہیں سکتے۔ تم نے ان لوگوں کے بارے میں سوچا ہے جو سرے سے ہی نہیں سن سکتے۔ سرجری کے ذریعے تمہاری زبان کی ٹھیک ہونے کے چانسز ہیں لیکن ان کے بارے میں کیا کہو گے جو کسی بھی طرح کے علاج سے کوئی بھی آواز سننے کے قابل ہی نہیں ہو سکتے۔ انہوں نے زندگی میں کبھی کوئی آواز سنی ہی زندگی تم پر بہت مہربان رہی ہے۔ کیونکہ اس زندگی نے تمہیں اپنی ہر آواز سنائی ہے بارش کی بو چھاڑ ٹریفک کا شور ماں کی لوری اور لارڈ بچے کے مترنع ہیں پرندوں کی چہکاٹ اور یہ دیکھو مجھے دونوں پیر جوڑ کر وہ اچھلی اور پیروں کو فٹ پاتھ پر زور سے رگڑا ایسی اوٹ پٹانگ آوازیں بھی جو مفت ہیں جن پر تمہارا پورا حق ہے زندگی نے تم سے کچھ نہیں چھپا کے رکھا تمہیں سب دیا تمہارا ایک ہاتھ مفلوج ہے لیکن ایک کے ٹھیک ہونے کے چانسیز ہیں آج نہیں تو کل یہ ٹھیک ہو جائے گا اتنی جلدی سب کچھ ٹھیک نہیں ہوتا ہاں جلدی سے نہیں ہوتا معاذے سے ہوتا ہے اور یہ موجہ تمہیں کرنا ہے ہرن نے پہلا جملہ کیا بولا تھا جانتے ہو اس نے کہا تھا میں گھنگی نہیں ہوں اس جملے کا مطلب جانتے ہو کیا اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ میرے پاس آواز ہے اس کا مطلب تھا کہ میرے پاس طاقت ہے میں فتح مند ہو چکی ہوں میں اپنی کمزوریوں کو مات دے چکی ہوں میں, ہیلن میں ایک مکمل انسان ہوں بیس سال اس نے اپنا ہاتھ اپنے ٹیچر کے ہوٹوں اور حلق پر رکھا تھا اور دنیا کا سارا علم نچوڑ لیا تھا تم بیس مہینوں میں تھک گئے ہو ابوبکر لا جواب ہو چکا تھا ٹیولپ تمہاری مدد کے لیے آیا ہے لیکن سچ بتاؤ کیا تم خود ٹیولپ سے بڑا جادو نہیں ہو تمہاری ہمت اور حوصلہ بتا دا خود ٹیولیپ نہیں ہے اب تک کی انسانی تاریخ میں کتنے بڑے بڑے جادو ہوئے ہیں کیوں اور کیسے صرف اس لیے کہ انسان کے پاس ہر جادو سے بڑا ایک جادو ہوتا ہے اس کی کوشش کا جادو اس کے جنون اور لگن کا جادو خود کو مکمل سمجھنے اور کبھی ہار نہ ماننے کا جادو خدا نے ٹیولپ کو بھیجا لیکن کوشش کے لیے ہمیں ہی موجود رکھا تم سے ملنے سے پہلے میں بہت مختلف تھی لیکن اب میں بھی بہت بدل چکی ہوں ابو بکر زندگی آسائشوں کو حاصل کرنے, کر لینے کا نام نہیں ہے کامیاب زندگی دولت شہرت کے گرد نہیں گھومتی کامیاب زندگی اور کامیاب انسان تو وہ ہے جو پہلے خود مضبوط انسان بنے پھر دوسرے کمزور انسان کو مضبوط بننے میں مدد دیں یہ زندگی انسانیت کی خدمت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے ابو بکر چپ تھا وہ رات تک چپ رہا تھا وہ سوچ رہا تھا کہ کب اور کیسے وہ اتنا بدل گیا تھا بچپن سے لے کر اس حادثے سے پہلے تک وہ بہت خوش امید رہا کرتا تھا اس نے کبھی خود کو گنگا نہیں سمجھا تھا اس کے بہت سے پلانس تھے خواب نہیں خواب تھے جنہیں وہ پورا کرنا چاہتا تھا پھر کیسے ہاتھوں کی معذوری کے بعد اس نے خود کو ادھورا سمجھنا شروع کر دیا تھا ہنسنا کہ لگانا ترک کر دیا تھا اپنے خوابوں کو محدود کر لیا تھا وہ کیوں محسوس نہیں کر پایا تھا کہ اس پر مایوسی تاری ہوتی جا رہی ہے ہمت ہارنا شروع کر دیا ہے وہ خود کو صفر سمجھنے لگا ہے چند دنوں بعد وہ, دو, وہ دوبارہ اسے ملنے کے لیے گئی ابو بکر گھر پہ نہیں تھا نے بتایا کہ وہ قریب گراؤنڈ میں فٹ بال کھیلنے کے لیے گیا ہے جب وہ فٹ بال کھیلتا ہے تو اکثر منہ گر جاتا ہے اتنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے لیکن پھر بھی وہ چلا گیا ہے آنٹی کی آنکھیں نرم تھیں لیکن چہرے پر خوشی تھی وہ بھی یہی چاہتی تھی کہ تکلیف سے گزر کر ہی صحیح لیکن ابو بکر خود کو زندگی میں شامل کرے پھر انہوں نے اسے کچھ پیپر دکھائے ساری ساری رات بیٹھ کر انہیں لکھتا رہتا ہے پسینے سے بھیگ جاتا ہے تکلیف سے چہرہ کھنچ جاتا ہے لیکن یہ تو پین کو انگلیوں میں پھنسا کر لکھتا ہی رہتا ہے ٹائپ کرنے کی کوشش بھی کرتا رہتا ہے اپنی گم گمشدہ ڈائری کو بھول کر وہ نئے سرے سے کچھ لکھنا شروع کر چکا ہے ان پیپرز پر ٹیڑی میڑی چند پانچ سطریں لکھی ہوئی تھی اور پہلی سطر تھی میں م... ایک مکمل انسان ہوں ایسا تو نہیں کہ وہ یہ دنیا ہی چھوڑ چکا ہو وہ خود سے مہوں مح... کلام تھی اپنے لیے تھوڑی بہت کوکنگ کر رہی تھی تم کتنی آسانی سے موت کے بارے میں سوچ لیتی ہو بہت بری بات ہے اچھی بات یہ تھی کہ پین میں سو... سوس ڈالتے ہوئے کیولپ کے تنزیہ فکرے فقر... کے بعد اسے ایک آواز سنائی دی تھی میرے خیال سے میں بہرا نہیں ہوں میں سن چکا ہوں کہ تمہیں نو بجے پک کرنا ہے اگر تمہاری فلائٹ لیٹ ہوئی تو مجھ سے یہ توقع نہ رکھنا کہ میں وہاں بیٹھ کر تمہارا انتظار کروں گا برتن دھو چکی اپارٹمنٹ میں کیا پورے فلور پہ کوئی لڑکا نہیں رہتا تو یہ آواز کہاں سے آئی کچن کاؤنٹر پر موبائل رکھا ہوا تھا تو آواز ٹیولپ سے آئی تھی اس نے جلدی سے ٹیپ کو دیکھا لیکن وہ بلینک تھا اس نے کوف سے پٹک دیا یہ کیا بات ہوئی اب یہ کون تھا جو ایئرپورٹ جا رہا تھا جہاز سے آ رہا تھا وہی کرایہ دار لڑکا یا یہ آواز ہی کسی اور کی تھی؟ کون سے والے رہا تھا؟ صبح کے یا رات کے دن کون سا تھا اس ہفتے یا اگلے ہفتے اوف! اس نے ٹیولیپ کے اپنے منہ کے سامنے رکھا اور ایک تھپڑ کھینچ کا مارا اگر ٹیولپ انسان ہوتا تو وہ اسے جاب سے برخاست کر دیتی بندہ تو پوری اور بندہ دے تو پوری اور ٹھیک ٹھیک تفصیل دے ورنہ نہ دے وہ پریشان ہو چکی تھی آج دن کے نو تو گزر چکے تھے رات کے نو بجے سے پہلے وہ بجے ہی ایئرپورٹ آ چکی تھی وہ ادھر ادھر چہل پہل کر چل پھر کر لڑکے کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی تھی نو سے گیارہ بج گئے لیکن وہاں کوئی نہیں آیا رات کو سونے سے پہلے اس نے جلدی صبح اٹھنے کے لیے الارم لگا دیا صبح سنڈے تھا وہ بارہ بجے تک سوتی سو تھی لیکن اب اسے سات بجے اٹھ کر نو بجے سے پہلے ایئرپورٹ جانا تھا وہ اگلے دن صبح ایئرپورٹ پہنچ گئی لیکن گیارہ بجے تک اسے وہاں کوئی نہیں ملا اس کے پاس کرایے دار کی جو تصویر تھی وہ اس تصویر کو اتنی بار دیکھ چکی تھی کہ اسے لگنے لگا تھا کہ اس کے اپنی شکل اس کرائے دار لڑکے جیسی ہو چکی ہے وہ گھر واپس آئی اور رات کو پھر نو بجے سے پہلے ایئرپورٹ آ گئی اسے آ رہی تھی اور رونا بھی ہنسی اس کہ اس کی زندگی کہاں سے کہاں آ چکی ہے رونا اس لیے منہوس آ کر کیوں نہیں دے رہا جو فون پر بات کر رہا تھا نو بجے سات منٹ کیا علیزا نے اس کی بارہ بجا دی ہیں تم جسے پک کرنے آئے ہو اس کی فلائٹ پورے تیس منٹ لیٹ ہے میں تم سے ملنے کے لیے آئی ہوں جمائی لیتے ہوئے اور میں, میں, تم اور میں میں تمہارے یہاں تین سال مطلب تین دن سے انتظار کر رہی ہوں وہ حیران ہو کر اس عجیب اور غریب لڑکی کی طرف دیکھنے لگا اس نے شاید تین دن سے کچھ کھایا پیا نہیں تھا اس لیے بےچاری بہک گئی تھی تم مسز نوبیتا او میرا مطلب مسز جارج کے گھر پہ انگیسٹ رہ چکے ہو وہاں تم نے ان سے کچھ باکس خریدی تھی جن میں ایک ڈائری بھی تھی مجھے وہ ڈائری واپس چاہیے کیونکہ وہ کسی اور کی ملکیت ہے اور دیکھو کوئی ہوشیاری نہیں دکھانا میرے دو آدمی تم پر نظر رکھے ہوئے ہیں چوتھی جمائی کو بمشکل روکتے ہوئے اس نے بمشکل ہی کہا لڑکے نے گردن موڑ کر آس پاس دیکھا اور پھر کہکہ لگا دیا کوئی پران کر رہی ہو کیمرہ چھپایا ہوئے. میں تھپڑ ماروں گی اور وہ تمہارے منہ پر چھپے گا وہ کہنا چاہتی تھی لیکن کہہ نہیں سکی ساری دنیا کا کام چھوڑ کر وہ اس کا انتظار کرتی رہی اور اب وہ کہ لگا رہا تھا بہرحال دس منٹ کے بحث و تکرار کے بعد وہ دونوں اگلے دن ایک جگہ مل کر بیٹھ با... بیٹ کر بات کرنے کے لیے تیار ہو چکے تھے اگلے دن جب وہ وقت مقرر پر ڈپارٹمنٹ دپ... گئی تو وہ گھاس پسینے کے بل لیٹ کر لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا تم ڈائری لے آئے ہو وہ گھاس پر اس کے سامنے بیٹھ گئی میں نے کب کہا تھا کہ میں ڈائری لاؤں گا تم نے کہا تھا نا کل آنا اور لے جانا وہ غصے سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی ہاں کہا تھا کل آنا اور انکار لے جانا میں ڈائری نہیں دوں گا دے دیا ان کا کا اب جاؤ اس خون کر انکارہ گیا یہ تو بدتمیزی کی حد تھی دیکھو کسی کی چیز پر ایسے قبضہ نہیں کرتے میں نے کسی کی چیز پر قبضہ نہیں کیا میں نے اس گھر کی مالکن سے وہ خریدی ہے پیسے دیے اسے وہ ٹھیک کہہ رہا تھا اسے چوری نہیں کی تھی قبضہ بھی نہیں کیا تھا جیسے نیلامی لوگ چیز خرید کر ان کے مالک بن جاتے ہیں ویسے ہی وہ بن چکا تھا اب اسے کوئی بھی وہ ڈائری واپس لے نہیں سکتا تھا وہ ڈائری تمہارے کسی کام کی نہیں ہے لیکن وہ بکر کے بہت کام کی ہے وہ سرجری کروانا چاہتا ہے زندگی میں آگے بڑھنا چاہتا ہے تو تم یہ سر پر کھڑی کیا کر رہی ہو تم بھی آگے بڑھو شاباش غصے سے کھولتے بیچ لی اور بہت ضبط سے کہا تم اس ڈائری کے بدلے میں کیا رو گے وہ حیران سا ہوا خود بھی اٹھ اس کے مقابل آ کر کھڑا ہو گیا تم کچھ بھی دے سکتی ہو کچھ بھی میں کوشش کروں گی لیکن دیکھو بے وقوفوں کی طرح پیسے نہ مانگ لینا کوئی ایسا کام جو میں کر سکوں وہ تھوڑی لگا شاید وہ کر رہا تھا میری گرل فرینڈ سے میری بات کروا سکتی ہو تم فون کر لو فان کر لو میں تو نہیں رہتی نا وہ اس زمین پہ نہیں رہتی ہے وہ مر چکی ہے تو تم بھی مر, مر آ جاتے اس نے سوچا لیکن کہا نہیں کہا اس نے یہ مجھے مردہ لوگوں سے بات چیت کا کو کوئی تجربہ نہیں ہے تم کچھ اور کہو شاید میں وہ کر سکوں یہ کر سکتی ہو تو ٹھیک ورنہ لہرایا وہ سوچنے لگی شاید ٹیولی کے سلسلے میں کچھ کر سکے اچھا اپنی گرل فرینڈ کا نام وغیرہ بتاؤ یا کوئی تصویر دے دو میں کوشش کروں گی وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگا اسے توقع نہیں تھی کہ وہ وہاں کہ وہ ہاں کہہ دے گی اس نے جیب میں سے موبائل نکالا گھر تک گیا ایک تصویر نکالی اور اسے علیزہ کے منہ کے سامنے کر دیا یہ ہے وہ اور آپ جانتے ہیں کہ وہ کون ہے یہ وہی وہ ہے جس کی کارڈز پڑھ کر علیزہ نے کہا تھا کہ وہ ایک سائنسدان یا ڈاکٹر بنے گی لیکن وہ جو خودکشی کر کے مردہ بن چکی تھی وہ بھی ساختہ اس کے منہ سے نکلا تو اس کی اصل سزا یہ تھی اس نے اپنی پشانی کو ہاتھ سے ٹھوکا گھر آ کر لڑکی کا نام لکھا اس پر رکھی دیا جانتی تھی کہ ایسا کچھ نہیں ہو سکتا وہ ایک مردہ لڑکی سے بات کرنا چاہتا تھا اور ٹیولپ مردہ لڑکی سے بات کروا نہیں سکتا تھا اب ڈائری کا اصل مالک بھی وہی تھا وہ جس شرط پہ چاہے اس شرط پر ڈائری واپس لے سکتا تھا وہ سے اس سے ڈائری واپس نہیں لے سکتی تھی نہ پولیس کے ذریعے نہ ہی عدالت کے ذریعے وہ ابو بکر سے ملنے کے لیے گئی تو انٹی ڈاکٹر صرف فون پہ بات کر رہی تھی وہ بہت پرجوش تھی شاید ڈاکٹر نے انہیں کوئی خبر سنایا دی تھی ایک ماں کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش اپنے بیٹے کو تندرست دیکھنے کی تھی انتظار تھا تو بس پیسوں کا اور بات صرف پیسوں کی بھی نہیں تھی بات اس کامیابی کی تھی جس کی ابو بکر کو ضرورت تھی اس یقین کی تھی جو اس کے پاس موجود رہنا چاہیے تھا اس کی اپنی چیز اس کا اپنا کام اس کی اپنی قابلیت کتنے ہی دن اور پھر ہفتے بھی گزر گئے لیکن کچھ نہیں ہوا نیویورک یارک میں سردی بڑھ گئی ایک دن برف باری کے دوران ابو بکر اسے ملنے کے لیے آیا اس کی ناک اور سرخ ہو رہی تھی اتنی ٹھنڈ میں تم گھر سے باہر کیوں نکلے ماما نے کہا کہ چلنا پھرنا اچھا ہوتا ہے اس کے پاس بولنے کے لیے ایک یہی جھوٹ ایک یہی بہانا رہ گیا تھا نے لب کھچ لیے تو تم چلتے پھرتے میرے گھر تک ہی کیوں آتے ہو اور کہیں جاؤ اگر وہ اور کہاں جاؤں اگر وہ منہ سے بول سکتا تو اس کی آواز میں بڑی معصومت ہوتی ہے اور محبت بھی اس نے ابو بکر کو لڑکی کی تصویر دکھائی یہ لڑکی مر چکی اور ہیری اس سے بات کرنا چاہتا ہے وہ پھر ہی ڈائری دے گا ابو بکر چوک گیا ابھی کل ہی تو ماما نے اس سے ویڈیو کال پہ بات کی ہے اس کے فادر میرا کیس دیکھ رہے ہیں یہ اپنے فادر کے مریضوں کے کال وغیرہ ریکارڈ دیکھتی ہے اور میٹنگ ارینج کرواتی ہے وہ حیران ابو بکر کی شکل دیکھ رہی تھی وہ اس سے ملتے جلتے کوئی اور لڑکی ہوگی ایسا ہو سکتا تھا لیکن اس تصویر کو غور سے دیکھو اس لڑکی کے کان بھی زخم کا نشان نمایاں نظر آ رہا ہے جو لڑکی ہم سے بات کرتی ہے اس کے کان میں بھی ایسے ہی نشان ہے اسے یاد تھا کہ اس کے کان پہ چوٹ کا نشان بہت نمایا تھا کسی بچپن کی چوٹ کا نشان تھا وہ حیران پریشان ابو بکر کو دیکھ رہی تھی اس نے ابو بکر کا فون نکالا اور لڑکی کو اسی وقت ویڈیو کال کی کال پک کر لی گئی اور ہیلو مسٹر ابو بکر آپ کی اپوائنٹمنٹ کل صبح دس بجے کی ہے اس وقت آپ سے بات نہیں ہو سکتی علیزہ نے ایک دم سے اپنا چہرہ فون کے سامنے کر دیا میں تمہیں یاد ہوں علیزہ میں شکاگو میں ہوتی ہوں عزا میں شکاگو میں ہوتی ہوں تم اپنے فرینڈ کے ساتھ میرے پاس آئی تھی تم نے کہا تھا کہ میں تمہارے لیے کارڈ پڑوں میں نے کہا تھا کہ پریشان سی ہو گئی کون ہو تم زیادہ پرانی بات نہیں ہے میں بھی اسکول میں تھی اور تم بھی تم دل دل برداشتہ ہو گئی تھی اور تم نے خودکشی کر لی تھی تم مر گئی تھی او ہاں میں تو مر گئی تھی تو अब زندہ कैसे हो गई हो وہ زندہ ही تھی باپ پر پریشر ڈالنے کے لیے اس نے خود کی تھی لیکن باپ نے اسے بر وقت بچا لیا پھر وہ نیوزی لینڈ چلے گئے تھے اپنی خودکشی کی خبر اس نے خود ہی بڑھا چھڑا کر پھیلا دی تھی وہی ٹین ایجرس کی بے خوفانہ حرکتیں پاپا نے میوزک سکول جانے کی اجازت دے دی تھی لیکن میوزک کا بھوت چار چھ مہینے میں اتر گیا تھا وہ باپ کی خواہش کے مطابق سائنس پڑھنے لگی تھی وہ ڈاکٹر بن رہی تھی اور ساتھ ساتھ اپنے ڈاکٹر باپ کے لیے کام بھی کر رہی تھی تمہارے بوائے فرینڈ ہیری بھی کہہ رہا تھا کہ تم مر چکی ہو اسے جان کے لیے خودکشی کا ڈراما جان, جان چھڑا رہی تھی اب میری بہن ایک بار اور جان پر کھیل کے میری جان بھی آزاد کروا دو وہ تم سے بات کرنا چاہتا ہے تم اس سے بات کر لو اور ہماری ڈائری ہمیں واپس دلوا دو معاملات طے ہو گئے آئیے آگے دیکھتے ہیں کیا ہوا جیسے کونویکیشن تقریب کے لیے اسٹوڈنٹ تیار ہو کر بہن ٹھنڈ کر جاتے ہیں ایسے ہی وہ دونوں تیار شیار ہو کر وہی کے پاس یونیورسٹی ڈائری لینے پہنچ گئے تھے ابو بکر نے آج رنگ کا نیا کوٹ پہنا تھا اس نے بھی ایک ہزار نئی جیکٹ پہنی تھی پاپا نے اسے کچھ پیسے بھجوائے تھے جس نے اس نے شاپنگ کر لی تھی آج اسے یقین تھا کہ کام بن جائے گا میں نے تمہاری مردہ گرل فرینڈ سے سارے معاملات طے کر لیے ہیں اب تم جب چاہو اس سے بات کر سکتے ہو علیزا کے انداز میں بڑی اتراہٹ تھی جیسے وہ ڈائری لینے نہیں گولڈ میڈل لینے آئی ہو اچھا رہا ہاں تم ڈائری لے آنا مجھے چیک کروا دینا ہم دیکھیں گے کہ وہ اصلی ہے یا نہیں میں اسی وقت تمہاری اس سے بات کروا دوں گی وہ بھائی یقینی سے دیکھ رہا تھا کیا واقعی اسے ہنسی بھی آ رہی تھی ہاں میرے ماں باپ ہاں تمہارے لیے میں نے ایک مرے انسان کو ڈسٹرب کیا ہے بات کرنے میں آمادہ کیا ہے تمہیں یقینا کر وہ سب میں نہیں جانتی میرا اس سے رابطہ ہو چکا ہے تم ڈائری دو اس سے بات کرو اور ہمیں ازاد کرو میں نے دونوں کو کیا ہے قید ہی کب کیا ہے بھائی اچھا کیا اب ایک گھنٹے میں میری اس سے بات ہو سکتی ہے میں اپنے ہاسٹل سے ڈائری لے آتا ہوں ہاں جاؤ ڈائری لے آؤ اور جلدی آنا وہ ایک گھنٹے کے بجائے تیس منٹ میں واپس آیا تھا تب تک وہ دونے ایک ایک برگر کھا چکے تھے ان کے چہروں میں بڑا اطمینان تھا اب ابکر تو مسکرا بھی رہا تھا لیکن علیزہ کا دل دھڑک رہا تھا کوئی بھی چار سو بیسی ہو سکتی تھی یہ رہی تمہاری ڈائری اب شر سے رابطہ کرو اس نے ذرا دور سے چلا کر کہا ڈائری کو کھول کر دکھاؤ پوری بھی ہے یا نہیں وہ ڈائری کے سفید لگا ابوکر نے میری شرح سے بات نہ ہوئی تو میں اسے ابھی جلا دوں گا سمجھی مجھے پاگل بنانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے اس لیٹر نکال کر انہیں دکھایا اس نے لائٹر نکال کر انہیں دکھایا یہ کوئی فلم نہیں ہے جہاں دھوکا اور دہی اور جال سازی وغیرہ ہوگی اور انجام میں سچ کی جیت ہوگی میں تمہیں پہلے چرلے کی آواز سناؤں گی پھر اسے دکھاؤں گی یعنی ویڈیو کال پھر تمہیں ڈائری دے دینا پھر وہ میرے اشارے پہ تم سے مزید بات کرے گی اوکے اوکے اس نے سر ہلایا اس نے کال ملائی فر آن لائن آئی جو لڑکی مرنے کے اتنے ڈرامے کر چکی تھی وہ کے بعد بھی کر سکتی تھی اس نے سفید ڈریس پہن لیا تھا بال کھلے ہوئے تھے پیچھے کا ماحول بڑا ہی دھواں دھواں خوفناک نا, خوف سا تھا علیزا نے, نے بہت اخلاق کے ساتھ روح سے سلام دعا کی فون کو گھما کرے کی طرف کیا اس کا رنگ فک ہو گیا وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکا میں, میں سمجھو تم مجھے پاگل بنا رہی ہو بس میں بھی انجوائے کرنے کے لیے تمہارے ڈرامے کا حصہ بن گیا لیکن یہ تو سچ میں وہ ہکلانے لگا پھر علیزا نے فون اس کے ہاتھ میں دیا اور ڈائری اس کے ہاتھ سے لے لی لو اور جتنا دل چاہتا ہے روح سے بات کر لو اور انجوائے کرو چاہو تو میں ہاتھ ڈال کر گلا دبا دو شرلا نے اپنے مرنے کا ڈراما اتنی شفافیت سے کھیلا کہ اس کے زندہ ہونے کا گمان بھی نہیں کیا جا سکتا تھا وہ بےچارا حق بک کر شرلا کو دیکھے جا رہا تھا پانچ منٹ کے بعد ظاہر ہے کہ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ سچ جھوٹ کیا ہے گلے شکوے شروع ہو گئے. وہ بچڑے ہوئے دوبارہ سے مل علیدہ نے اس کی شانے میں جا کر ہاتھ رکھا میرا فون واپس کر دو اور اپنے فون سے اس روح سے باتیں کر لو ہمیں اب اجازت دو خدا حافظ جس وقت وہ ہیری سے اپنا فون لے رہی تھی اس وقت وہ بکر پر تیز, تیز بھاگ رہا تھا وہ ڈائری کو اس کی کوٹ کی جیب میں ڈال چکا تھا وہ خوش تھا اور اس کا چہرہ دمک رہا تھا یہ کامیابی معمولی تھی یا غیر معمولی لیکن یہ اس کی زندگی میں تبدیلی لانے والی تھی پھول بے رنگ ہی کیوں نہ ہوں وہ پھول ہوتا ہے زندگی مشکل ہی کیوں نہ ہو زندگی ہوتی ہے اور ہر مشکل کے بعد آسان, آسانی ہو ہی جاتی ہے زندگی ایک دم سے نہیں بدل جاتی یہ ٹریک سے اترتی ہے تو اسے ٹریک پر آنے میں وقت لگتا ہے یونیورسٹی, یونیورسٹی سے آنے کے بعد وہ ابو بکر کی گھر جایا کرتی تھی وہ بولتا تھا اور وہ لکھتی تھی اس کی کتاب ادھوری تھی وہ اسے مکمل کر رہی تھی غیر ضروری چیزیں نکال رہی تھی اکثر لفظوں اور جملوں پر ان کی تکرار ہو جاتی لیکن کرتی وہ اپنی مرضی تھی اس کا خیال تھا کہ اس کتاب پر اس کا بھی حق ہے ابوبکر اس کے حق کو تسلیم کر لیتا تھا وہ اسے بھی تسلیم کر چکا تھا اور اس بات کو بھی کہ وہ اس کے ساتھ موجود ہے اور شاید ہمیشہ رہے کتاب مکمل ہو چکی تھی لیکن وہ شائع نہیں ہو رہی تھی میں نے کہا نا زندگی میں ہر کام اتنا آسان نہیں ہوتا قدم قدم پر پاپڑ بلنے پڑتے ہیں بڑی تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں کہیں تاریخ جنگلوں میں اور کہیں دلدلی راستوں سے واسطہ پڑتا ہے کتنے ہی پبلشر اسے رد کر چکے تھے اور وہ پریشان ہوتی تھی لیکن ابو بکر ہنس دیا کرتا تھا ظاہر ہے کہ وہ بدل ہو چکا تھا بت بات صرف ڈائری کی ملنے کی نہیں تھی اس نے اس سے پہلے ہی خود کو بدل لیا تھا کیڑی میڑھی لکھائی سے اس نے ایک غلط پیپر لکھ لیا تھا جس میں اس نے لکھا تھا کہ یہ میری کتاب ہے میں نے لکھی ہے آپ اسے شائع کرنے میں دلچسپی ل گے ہاں اور نہ کا فیصلہ اسے ایک بار پڑھنے کے بعد کیجیے گا اس سے پہلے اسے رد مت کیجیے گا شکریہ پبلشر کے پاس جا رہا تھا اپنا مسودہ دکھا رہا تھا ناکامی میں کچھ دیر کے لیے منہ بھی لٹکا لیتا لیکن پھر اگلے دن گھر سے نکل جایا کرتا تھا چند مہینوں کے جان توڑ کوشش کے بعد ایک این جی نے ان کی تھوڑی سی مدد کی اور انہیں ایک پبلشر مہیا کر دیا کتاب آئی اور چھا گئی ایسا نہیں ہوا تھا وہ ہفتوں اور مہینوں میں سوس روی سے کامیاب ہوئی تھی شروع میں ایک مقامی نیوز پیپر نے اس پر چھوٹا سا تبصرہ کیا تھا اگلا تبصرہ پانچ مہینے بعد آیا تھا جب کتاب نے آہستہ آہستہ کامیاب ہونا شروع کر دیا تھا اس دوران ابو بکر کا سن بازو کچھ کچھ کام کرنے لگا تھا کیونکہ اس کا آپریشن کامیاب رہا تھا فیزیوتھراپسٹ کا کہنا تھا کہ وہ جلدی نارمل لوگوں کے طرح ہاتھ نارمل لوگوں کے ہاتھ کی طرح حرکت کرنے لگے گا آپریشن سے بہت پہلے تکلیف سے گزر کر ہی صحیح لیکن ابو بکر نے بازو کو حرکت دینا شروع کر دیا تھا ہر بار جب وہ بازو کو معمولی سے حرکت بھی دیتا تو تکلیف سے اس کی رہیں کھٹ جاتی تھی. اس کے آنکھیں نم ہو جاتی تھی لیکن وہ اس تکلیف کو اپنی زندگی میں خوش آمدید کہہ چکا تھا اس وقت تک اس کی کتاب کی شہرت بڑھنے لگی تھی اسے لیکچرز کے لیے بلایا جاتا تھا اس نے فیسٹیول میں شرکت کی تھی وہ پھر سے موبائل ایپ کے استعمال سے بولنے لگا تھا وہ مائک پر لیکچر بھی ایسے ہی دیتا تھا وہ خوش تھا وہ مطمئن تھا جہاں نارمل اور مکمل لوگ ڈپریشن کا شکار تھے وہ ادھورا ہو کر بڑا شاکر تھا وہ جان گیا تھا کہ جب ہم کسی بڑی تکلیف یا کسی مشکل سے گزرتے ہیں تو پھر مثال بن کر ابھرتے ہیں وہ مثال بن چکا تھا یہ کتاب لکھی اس نے یہ کتاب لکھی اس نے ہے لیکن اسے ڈھونڈا میں نے مکمل بھی کروایا ہے پاپا ابو بکر جو لیکچر سننے کے لیے آئے تھے اس نے جھک کر ان کے کان میں کہا تھا وہ دونوں پہلے رو میں بیٹھے تھے پاپا ابو بکر سے بڑے متاثر تھے کتنی بار اس کی کتاب پڑھ چکے تھے بیٹا اتنی لمبی لمبی نہیں چھوڑتے مسافروں کی ٹرینیں چھوٹ جاتی ہیں آپ کی کبھی چھٹی وہ چھٹ گئی اس کی سگے پاپا تک یقین کرنے کے لیے تیار نہیں تھے کہ اس کتاب کو حاصل کرنے میں اس کا تمہیں اپنا کمال ثابت کرنے کے کون سا اوارڈ لینا ہے ٹیولپ پر لکھا تھا اچھا تو ٹیولپ بھی کر سکتا ہے کوئی کمال کر ہی دکھایا تو شکر ادا کرو کہ اللہ نے کسی اچھے کام کے لیے تمہارا انتخاب کیا چپ رہو اور پھر بھول جاؤ ٹیولپ اچھے سبق بھی دے سکتا ہے وہ بے ساختہ مسکرانے لگی تم نے اپنے ان فرینڈ کا ذکر کیوں نہیں کیا جنہوں نے تمہارے ساتھ فراڈ کیا تھا ہی کی تھیںبک وہ شکو کر رہی تھی میں بھی تو برا ہوں اور تم بھی اگر انہوں نے میرے ساتھ فراڈ کیا تو بدلے میں اللہ نے میرے لیے معاوضہ بھی تو کیا ٹیولپ کا جب اللہ نے ہر طرح سے ہر طرح سے میری مدد کر دی تو میں ان کی کی شکوہ کیوں کروں پھر اگر میں سب کے چہروں سے نقاب اتارنے لگا تو یہ دنیا بہت ہو جائے گی ہم سب ہی کسی نہ کسی نقاب کے پیچھے چھپے ہوئے ہوتے ہیں اسی لیے اس کی کتاب اتنی زیادہ پسند کی جا رہی تھی کیونکہ وہ احساسات کی کہانی تھی بے حسی کی نہیں اس کا اگلا آپریشن زبان کا تھا وہ نیوزی لینڈ جا چکا تھا ایگزامس کے بعد اسے بھی گھر واپس چلے جانا تھا لیکن اس کے واپس جانے سے کچھ دن پہلے ایک واقعہ تھا اور کوئی بہت شدت سے پوری قوت سے گھوم کر گر گئی تھی چھاتا بھی دور جا گرا تھا اور کسی کا دل اس کے قدموں میں تمہیں چوٹ تو نہیں آئی مجھے تمہیں ایسے گرا کر کوئی خوشی تو نہیں ہوئی لیکن کیا کروں سوچا کچھ پرانی یادوں کو تازہ کر لینا اس بار اسے اٹھنے میں مدد دینے کے لیے اس اس ہاتھ بڑھایا تھا اس کے بھیگے بالوں سے بوندے گرتے ہوئے دیکھ رہی تھی وہ آج بھی چھاتا نہیں لایا تھا کیونکہ اپنے اپنے ہاتھ کو اسے علیزہ کی طرف بڑھانا تھا تم واپس کب آئے تمہاری سر جری کامیاب رہی اس کا ہاتھ تھام کر وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی ہاں میں نے کہا نا میرے پاس دو ہی چیزیں تھیں جن پر مجھے یقین رکھنا تھا ایک اپنی گویائی پر ایک اپنی کتاب پر اللہ نے میرے دونوں یقین کامل کیے وہ بڑے دل سے مسکرائی ابو بکر نے سر اٹھا کر بارش برساتے آسمان کی طرف دیکھا اب وہ گنگنا سکتا تھا آج بادل بھی مجھ سے کوئی داستان کہنے آئے ہیں اس نے علیزہ کی کمر میں اپنا بازو امائل کیا تو علیزہ نے اپنی چھتری کو اوپر اٹھا کر سایہ کر دیا میں نے کہا تھا نا زندگی اور ہم اس کا جادو علیزہ کے جیب میں رکھا ٹیولپ جگمگ جگ مک کرنے لگا تھا اس کا کام مکمل ہو چکا تھا تو اب ٹیپ کیا کرے گا کہاں جائے گا پریشان نہ ہو وہ جا رہا ہے کسی اور علیزہ اور ابو بکر کے پاس شاید آپ کے پاس ورنا यकीन मेरे पास